شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائل طاقت ورنے نے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے پھر قریب ہوئے اور, اور آگے بڑھے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 اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں بھلا تم لوگوں نے لات اور عزہ کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے गढ़ لیے ہیں خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض ذنفاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں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 تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. آنے والی یعنی قیامت قریبا پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت میں پڑھ رہے ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو